الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتن ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال تعالى فَإِذَا كُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُ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 اللہ کے فرمان کے مطابق والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد بڑی چیز تمام عبادات اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اور اللہ سے یاد کا تعلق بڑھانے کے لیے خود قرآن حکیم بھی اپنے آپ کو ذکر اور از ذکر کہتا ہے انا نشنزل نذکر و ان لہ الحاف از ذکر ذکر اور ذکر عام طور پہ جو ہمارا اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عبادت میں بھی ہمارا تعلق یا ہمارا دھیان سواب کی طرف رہتا ہے اللہ کی طرف نہیں رہتا یعنی ہم نماز پڑھیں گے یا فلاں چیز کریں گے یا اتنے نفل پڑیں گے تو اتنا ثواب ہوگا دو حجوں کے برابر ثواب ہوگا چار حجوں کے برابر ثواب ہوگا عمرے کے برابر ثواب ہوگا ایک اس میں اللہ کی یاد ہوگی یا کوئی نہیں ہوگی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں حالانکہ جو چیز ہم نے اس میں سے کنسیو کرنی ہے یا جو چیز ہم نے پرسیو کرنی وہ اللہ کی یاد جہاد بھی اللہ کی یاد میں ہے تو جہاد ہے ورنہ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے رہتے منافقین کے بارے میں کہا گیا اللہ کلیلہ اب رکت تو وہ پوری پڑھتے تھے منافق ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں پڑھائیں اور منافق دو کے بعد سلام پھیر کے گھر چلے جائیں پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ ذکر قلیل کرتے رکعتیں پوری پڑتے ہیں لیکن نماز میں وہاں ہوتے کوئی نہیں اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اپنے کام میں گئے ہوتے ذہن فرار جب بدن آدمی کا فرار نہ ہو سکے تو بندہ ذہن کو فرار کروا لیتا ہے کہیں چلا جاتا ہے کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے ذہنی طور پر وہ مسجد میں نہیں رہتا فوراً اپنے آپ کو سائن آؤٹ کر لیتا نماز سے بھی جو مطلوب ہے وہ ذکر ہے فرمایا کہ آپ جو اللہ کی کتاب میں سے اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کیا کریں اب قرآن اللہ کی یاد کا بڑا قوی ذریعہ ہے کیوں ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے پر نماز کو قائم رکھو اس لیے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے برے کاموں سے روکتی ہے اور اصل جو چیز اس سے ہم نے لینی ہے وہ یہ کہ اللہ کی یاد سب سے اہم چیز جو نماز میں ہے وہ اللہ کی یاد ہے والا ذکر اللہ اکبر جب ہم کو درخت لگاتے ہیں تو اسے مختلف فائدے اٹھاتے ہیں اس میں سے ہم پھل بھی لیتے ہیں اس کے چھلکے کی ہو سکتے ہیں دوائیاں بھی بن جائیں اخروٹ لیتے ہیں پھر اخروٹ کے چھلکے کے آگے دنداسا بھی بنتا ہے پھر یہ کہ اس... ہو سکتا ہے اس میں سے بھوسا نکلے وہ ہماری گائے بھینس کھا لے گی اور مختلف اس کے پرپزز ہوتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ, وہ ہوتا ہے جو ہم نے کھانا ہوتا ہے والا ذکر اللہ اکبر نماز میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ اللہ کا ذکر ہے لہٰذا موسا علیہ السلام سے جب پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے دو بدو اور اللہ کلام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ عقصی ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. اسی طریقے سے فرمایا جب جہاد میں جاؤ ازالکی تم فیاتن یازین اذا لکی تم فیاتن اے ایمان والو جب کافر گروہ سے تمہارا پالا پڑ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ وزقر اللہ کا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گویا جہاد ضرب اللہ کی یاد یہ ہے تو کوئی رزلٹ نکلے گا نیرے تلوار چلانی ہے توپیں چلانی ہیں تو کچھ نہیں حاصل ہوگا توپے کافر بھی چلا رہے ہوتے ہیں جو چیز تم کو ان کے اوپر فوقیت دیتی ہے اور جو تمہارا سرپرائز ویپن ہے وہ اللہ کی یاد ہے اگر وہ نہیں ہے تو اصلہ تو ان کے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے اسی طرح برما جمعہ کی نماز کے بارے میں جب نماز ختم ہو جائے پوری ہو جائے فن تشرف اللہ وب من فضل اللہ زمین میں بکھر جاؤ اور جا کے اللہ کا رزق ڈھونڈو وہ جو پابندی حرام والی تمہارے اوپر لگی تھی وہ ہٹا لی گئی یعنی جمعے کی جب دوسری اذان ہوتی ہے جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اس سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک سوائے نماز کی تیاری کے ہر کام حرام ہے کوئی آدمی لیٹ آیا اپنی ڈیوٹی سے اور اب وہ نہ رہا ہے یا کپڑے بدلی کر رہا ہے تو چونکہ یہ نماز کی طرف سا ذکر علاق میں شامل ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے وہ تو جائز ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ جائز نہیں کشیر وہاں جا کر یہ ماں سمجھو کہ ہم اللہ کا ذکر کر آئے نا نماز پڑھ رہے ہیں نماز والا پیریڈ لگ گیا نا مختلف پیریڈ ہوتا ہے نا میتھ کا ہوتا ہے سائنس کا تو ہوتا اردو کا ہوتا ہے اپنے اپنے پیریڈ میں اپنا اپنا کام ہوتا ہے جب پیریڈ بدلی ہوتا ہے تو آدمی وہ کاپی بھی اٹھا کے رکھ دیتا ہے کہ بعد میں گھر جا کے گھر لیں گے اب اگلا پیریڈ آ گیا تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی یاد والا پیریڈ صرف مسجد میں لگتا ہے اور جب مسجد سے نکلیں گے تو اس کے بعد دوسرا پیرٹ لگ جائے گا ناج کر اللہ کثیرن کا کسرت کے ساتھ جہاں اللہ کا رزق ڈھونڈنے جا رہے ہو وہاں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا اللہ تمہیں صرف مسجد میں یاد نہ آیا کرے بلکہ جہاں کہیں تم موجود ہو اللہ تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تب جا کے تم کامیاب ہوگے ورنہ فتنے اتنے ہیں کہ اگر اللہ کو مسجد میں چھوڑ جاؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگا آج کل تو لوگ موبائل ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں رابطے کے لیے یہ اللہ کے ذکر والا موبائل یہ تمہارا دل جو ہے نا یہ موبائل ہے اور اللہ کی یاد وہ نیٹ ورک ہے جو تمہیں اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ایمان وہ سم کارڈ ہے جو نیٹ ورک کو آپ کے ساتھ جوڑتا ہے فن تچرو فلار جاؤ جا کے اللہ کا فضل ڈھونڈو ٹیکسی والا جا کے ٹیکسی چلائے کسان جا کے ہل چلائے دکاندار جا کے دکانداری اپنی کرے جج جو ہے وہ اپنی عدالت میں چلا جائے لیکن جو جہاں جہاں پر ہے وہاں وہاں جکور اللہ کا اللہ کو قصد سے یاد کرو اور جب مسجد بلایا تھا تو فرمایا دوڑو اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف عجیب بات ہے پہلے کہا کہ اب اللہ کا ذکر ادھر ہوتا ہے واضح خرید و فرو چھوڑو ادھر دوڑو یہاں جب حاضری لگوا لی تو اب مالک نے کہا اب واپس پلٹ کے جاؤ اور یہ ذکر ساتھ لے کر جاؤ یہ کہ وہ ہو گیا اس وقت جو ہمارا اصل پرابلم ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے الحمد للہ ابھی آپ نئی مسجد بھی بنائیں تو بھی دو چار صفحے نمازیوں کے نکل آتے ہیں اس میں بلکہ مسجدیں ایکسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں مسئلہ نماز کا نہیں مسئلہ یہ بھی نہیں لوگ آج نہیں کرتے پابندی لگانی پڑی ہے کہ پانچ سال سے پہلے کوئی حج نہیں کر سکتا اتنی دنیا جاتی ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نام ہم حج سے اللہ کی یاد کو لیتے ہیں نہ نماز میں اللہ کی یاد کو لیتے ہیں. بلا یس اللہ اللہ اللہ میں بہت کم یاد آتا ہے اگر چار رکعت میں ہمارے دس منٹ لگتے ہیں تو ان دس منٹوں میں کوئی ایک منٹ ہی اللہ میں یاد آیا ہوگا باقی تو ہمارے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں جو جن کو ہم اے سی میں کھڑے ہو کر ذرا تو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رو کام کو یہ ہے نہیں مولوی کے پیچھے کھڑے ہیں بھاگ نہیں سکتے یہ اتنی دیر میں ٹائم ضائع نہ کروں اس میں سے یہ میں کام نکالوں اصل چیز ہے اللہ کی یاد اللہ یاد رہے جب تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اس وقت اگر تمہیں اللہ یاد ہوگا تو اس لڑائی سے متعلق جو اللہ کے احکامات ہیں وہ تمہیں یاد ہوں کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی ہے کسی پر غصے میں آ کر بہتان نہیں لگا دینا ہے کسی کے گناہوں کا افشان نہیں کرنا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے آپ جا رہے ہیں آپ کی گاڑی کسی کے ساتھ لگ گئی ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے اللہ آپ کو یاد ہوگا تو آپ یہ تسلیم کریں گے کہ میری غلطی ہو گئی یہ نہیں کہ کچھ بھی ہے بس کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا لہٰذا تمہاری غلطی اور میں بڑا فن خان ہوں اس لئے میری غلطی نہیں کیونکہ مجھے زیادہ عربی آتی ہے لہذا میری غلطی ہو ہی نہیں سکتی تمہاری غلطی اگر اللہ یاد ہے تو اپنی غلطیوں کا میری غلطی ہے جو بھی ہوگا جو رمانہ ٹھیک ہے ہم گاڑی ٹھیک کرا دیں گے مسئلہ حل ہو گیا یعنی ڈسپیوٹ کیوں پیدا ہو اگر اللہ یاد ہو بندے کو تو ڈسپیوٹ ہوتا ہی نہیں اللہ نے ہر جگہ مومن کے لیے مخرج رکھا ہے کہ مومن کا پینڈا کھوٹا نہ ہو شرط یہ ہے کہ اللہ یاد ہو تب نمازوں سے نماز میں سب سے بڑی چیز اور سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت نماز ہے نا دن میں پانچ دفعہ ہمارے جب اس سے ہم اللہ کو نہیں لیتے یہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم نہیں کرتی تو باقی کہاں سے ہمیں ملے گا اگر نماز نماز کی طرح پڑی جائے نماز کو نماز سمجھا جائے اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ سمجھا جائے تو ہماری وہ حالت نہ ہو جو اس کسی نے ایک شیر کہا تھا چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنے دور بسالی دل میں بسنے والوں نے وہ جس کو تمہارے دل میں ہونا چاہیے تھا اس کو کہاں پھینکا ہے ہمیں چل چل کے چھالے پڑ گئے ہیں ہونا تو اسے دل میں چاہیے تھا نا اللہ کو کہاں ہونا چاہیے دل میں ہونا چاہیے قرآن کریم کہاں نادلو ہے اللہ بے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور یہ دل ہی اندھا ہوتا ہے تو بندہ اندھا ہو جاتا یا فلاں آدمی غصے میں اندھا ہو گیا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ درخت ہے اور یہ گاڑی ہے اور یہ کھیت ہے اور یہ کھلیان سب نظر آ رہا اس سے صرف اللہ نظر نہیں آ رہا یوسف علیہ اسلام کو نظر آیا تھا جب بھاگے تھے جلاخا سے دل کی نگاہوں سے جب وہ دل میں رہتا ہے تو دل میں ہی نظر آتا ہے ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا لات ادرے کو لبسارو واہ ودرے کو لبسار فنہا لا تمل ابسارو لاکن تامل قلوب الطیف تم رب کو یاد رکھو گے تو رب تمہیں یاد رکھے گا فض قرونی تم مجھے یاد رکھو میں تم یاد رکھو ایک طرح یاد کرو یاد کرو تو یہ ہوتا کہ آپ نے دو منٹ لگایا یاد کر لیا اس نے بھی دو منٹ لگا کے آپ کو یاد کر لیا کہانی گئی پارسم رہ گرا رہی مجھے یاد رکھو دو منٹ یاد کر کے بلا نہیں دینا از کو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا جو رب کو بھول جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا تو وہ کہیں گے لما حشر تنی اما و قد کن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میری وہ آنکھیں کہاں گئیں ارشاد فرمایا کا کا آیا تنا فنسیتا تمہارے پاس جب میرے احکامات آتے تھے تو ان کو بھول جاتا تھا وہ قزال کل یومت ان ساج تو بھی بلا دیا گیا ہے آج ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے جب کام لینے کا وقت تھا ان آنکھوں سے اس وقت تو تم نے کام لیا نہیں لگال بن وہ واقعہ بیان کر چکا حضرت ضلع تار کے دور کا واقعہ ہے ایک آدمی کے پیچھے دوسرا آدمی لگا ہوا تھا پہلے والا بھاگ رہا تھا رستے میں کوئی صاحب کھڑے تھے پچھلے نے آواز ماری اس نے کہا پکڑنا جب بھی مار لی اس کو وہ جو پیچھے لگا ہوا تھا اس نے آ اس بندے کو قتل کر دیا چوتھا ایک آدمی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا لیکن وہ غیر جانبدار رہا تماشا دیکھتا رہا اس نے چھڑانے کی کوشش کوئی نہیں کی تحقیق حوال کی کوشش کوئی نہیں کی. کیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گیا آپ نے فرمایا جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو عمر قید دے دو اور جو دیکھ رہا تھا اور چھڑانے کی کوشش نہیں کی اس کی آنکھیں نکال دو جو آنکھیں برائی کو دیکھیں اور پھر مٹانے کے لیے متحرک نہ ہوں ان آنکھوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے معاشرے کو اللہ کی یاد اللہ کو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کتنے تذکرے کریں اللہ کے اتنے تذکرے کریں آپ کہ اللہ آپ کے گھر کا ایک فرد بن جائے بچوں کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ نام کی کوئی ہستی ہے جس کا حکم ہمارے گھر میں چلتا ہے کسی کام کی منظوری لینی ہو تو کوئی اللہ نام کی ہستی بھی ہے جس کی منظوری ضروری ہے ورنہ امی ابا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ نام کی ہستی کوئی ہمارے گھر میں ہے اس کا جو بھی ہمارا مسئلہ ہے وہ یہی ہے ہمارے دل خالی جب دل خالی ہوں گے تو پھر دل کو درد ہی ہوگا نا آپ نے سنا ہوگا کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی پیٹ درد کر رہا تھا تو اس نے اما کو بتایا کہ امی پیٹ میں درد ہے مان کا بیٹا جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو درد ہی ہوگا شام کو اس کے ابو کا سر درد تھا اس نے کہا میرے سر کو درد ہو رہا بیٹن کا ابو جب سر میں کچھ نہ ہو تو پھر درد ہی ہوگا جب دل میں کوئی نہ ہو بے سکونی نہیں ہوگی بےتمی نانی نہیں ہوگی مزے کی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ بے سکونی اور بے اطمینانی ہے ہم اسی وجہ کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرتے چلے جا رہے اگر کسی کو سگریٹ پینے کی وجہ سے کینسر ہو گیا تو وہ دب کے سگریٹ پینا شروع کر دے آرام آ جائے گا اس وقت پاکستان میں ہر پانچواں شخص پاگل ہے ہر تیسرا شخص وہ ہے جس پر پاگل پان کا دورہ یا ڈسپریشن کی صورت ڈپریشن کی سورت میں کبھی نہ کبھی پڑا ہے یہ کیوں ہے اس لیے کہ دل جو اللہ نے بنائے تھے ہر جگہ ہر چیز کے لیے بنائے گئے دل جو اللہ نے بنایا تھا وہ اپنے لیے بنایا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے لوگ بناتے ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگ بناتے ہیں اس میں ایک دو منزل کرائے کے لیے بنا دیتے ہیں. چلو کرایہ آتا رہے گا اوپر والا سیٹ اپنے لیے بنا لیتے ہیں گزارا کر لیں یہ دل اللہ تعالی نے اپنے لیے بنا اس لیے واہ آنی ہے مجھے میں زمین و آسمان میں نہیں آ سکتا مکان اللہ تعالی کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مکان کا حدود اربا ہوتا ہے اور جو چیز مکان میں سماتی ہے وہ مکان سے چھوٹی ہوتی ہے تو سماتی ہے مکان سے بڑی چیز مکان میں کبھی نہیں سماتی اور اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے دل اللہ نے اپنے لیے بنایا فرمایا میں زمین و آسمان میں, ان میں نہیں سماتا لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا وہ مجھے لیے لیے پھرتا ہے ماں یا کون امن صلاح اللہ و تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے اگر ہمیں یہ بات یاد رہے تو ہم سرگوشیوں میں اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں پتا ہو کہ ہماری سرگوشی آن ریکارڈ آ گئی اور قیامت کے دن یہ سنوائی جائے گی سب مجمع کے سامنے آج جو میں کسی کے کان کے ساتھ منہ جوڑ کے بات کر رہا ہوں کل اعلی رس الشہاد پورے مجمع حشر کے سامنے سنوائی جائے گی تو بندہ کرے گا کوئی بری بات فرمایا ان کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی لا خیرواہم ان کی سرگوشیوں میں جب کوئی بندہ سرگوشی کر رہا ہو تو اکثر سرگوشی خیر کی سرگوشی نہیں ہوتی ان لا بے صداقت اور معروف ہاں اگر صلح کی بات چیت ہو رہی ہے اس میں سے ایک فریق کو سمجھانا ہے تو زہرا ایک سائیڈ میں لے جائیں گے آپ اور اس کو بات سمجھائیں گے یا کسی کو صدقے کی ترغیب دینی ہے تو آپ سرگوشی میں دیں گے تو یہ تو ایکسپشن ہے لیکن لا فی کثیر میں نجوا ہوں تو جب یہ بندے کو یاد رہے تو سرگوشیاں ہوں گی اس وقت بیتمی نانی کا بے سکونی کا سب سے بڑا سبب یعنی آپ ماہر امراض جو دماغی ممراض یا نفسیاتی مراض کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے یہاں چلے جائیں تو باری ملنی بڑے مل ہفتہ ہفتہ پہلے لنی پڑتی ہے اس کے پاس اتنا رش ہوتا اچھے بڑے نوجوان آدمی دیکھنے میں بڑے اسمارٹ پتا لگتا پڑے لکھے بڑے یہ کیا ہو گیا یار ہمارے باپ دادا بھی تھے غریب بھی تھے کام پڑے لکھے لوگ تھے مسائب بھی انہوں نے جیلے ہیں میرے دادا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک فیملی مقدمہ تھا راجوری سے اس وقت وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے راجوری سے موجودہ جو میرپور ہے یہاں تک پیدل تاریخ بھگتنے آیا کرتے پاگل کوئی نہیں ہوئے چار بیویاں تھیں یار ایک پاگل کر دیتی ہے بندے چار تھی ان کی پاگل کوئی نہیں ہوئے آخر دم تک ہوش میں لگ بھگ سو سال عمر ہے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میں نے جمعے کے دن مرنا ہے میرا جمعہ خراب نہیں کرنا کہ فلاں بیٹا آئے گا تو دفنائیں گے مجھے جمعے والے دن دفن کرنا ہے جمعے والے دن دس بجے کا انتقال ہو ازان کی آواز سنتے دس دن پہلے بیمار تھے ازان کی آواز سنتے تھے وہ اپنی نماز پڑھ لیتے تھے کیا کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا آج ان کے پوتے پوتیوں میں آپ دیکھیں تو مجھے آدھے مجھے پاگل نظر آتے یا گولیاں کھا رہے ہیں یا سلا بنا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ہو گیا وہ جو جگہ خالی ہے نا اللہ والی یہ سارا فتور اس کا مچایا یہ دنیا یہ مادہ یہ ہمیں سکون نہیں لینے دیتا ہمیشہ ہیٹ اپ رکھتا ہے اللہ کی یاد وہ ہے جو بندے کو کول ڈاؤن کر دیتی بھائی تیرے حصے کا رزق مل گیا ہے نا تمہیں باقی جو رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہوگا وہ تمہیں کل مل جائے گا اب آرام سے سو جاؤ اللہ اللہ کر کے ساری ساری رات پلاننگ کرنا پھر میں یہ کر دوں گا پھر میں وہ کر دوں گا پھر یہ چال چلوں گا پھر میں یہ چال چلوں گا ساری رات چالوں میں گزر جاتی ملنا وہی ہے جو راب نے لکھ دیا ہے. ہماری چالوں سے کچھ نہیں ہونا وکان امر اللہ حکم اللہ کا ہی پورا ہو کر رہے گا اللہ تو کہتا ہے نا کہ مومن اگر میرے اوپر توکل کرے تو اس کے سارے کام میں کر دیتا ہوں دشمن اس کے خلاف چال چلے پلاننگ کرے رپے گنڈا کرے میں مک رو مکر اللہ وہ مکر کرتے ہیں تو ان کے خلاف اللہ مکر کرتا ہے یعنی پھر مومن مکر کرتے نہیں ہے انہم یقیدون قیدن دوں نہ وہ وہ بھی چالیں چل رہے ہیں میں بھی چال چل رہا ہوں وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں فرمایا سخلا ہوں اللہ ان سے تمسخر کرتے یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے فرمایا کزال کا کد نالے یوسف اس طرح ہم نے یوسف کے لیے چال چلی مومن کی طرف سے چالنے نہیں رب چلتا ہے اگر تو مرید اللہ اللہ کو اپنے معاملات تفویض کر دے آدمی پاور آف ہٹار نہیں دے دے اللہ کو ہس اللہ ہے نبی کل ہس بھی اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہر مشکل کی چابی دشمن جو بھی پلاننگ بنائے کبھی کامیاب نہیں ہوگی اس لئے کہ آخری منظوری جو نہیں ہے ایک پتے کے گرنے سے پہلے بھی اس کی ریٹیفکیشن اللہ کے یہاں سے ہوگی تو پتہ گرے گا اللہ فی کتاب من قبل نب جب اتنا توکل ہو جائے مومن کو اللہ پر تو بے فکر نہیں ہوتا کسی کی چالیں اسے بے سکون نہیں کرتی میرے رب کے ہاتھ میں اس وقت مادہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آ ہے مادہ ہمارا ٹارگیٹ بن گیا ہے اور یہ مردہ ہے مردے سے زندگی نہیں ملتی زندہ ہی زندگی دیتا ہے جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے لہٰذا وہ دل بھی زندہ ہے اس لیے فرمایا کہ ذاکرین وہ ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو تمام لوگوں پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی لیکن ذاکرین کے دل زندہ رہیں گے ان دلوں پر شور اسرافیل کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا تو دنیا کے ہنگاموں کا ہوتا ہے میں آرما قلوب خبردار یہ بات نوٹ کر لو الا جو ہے وہ توجہ دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تطمئن اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو یہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے چاروں طرف مادہ اس کی مشہوری اس کی ایڈورٹیزمنٹ اس کے ٹی وی پہ دیکھ لیں آپ اخبارات میں دیکھیں آپ باہر مختلف سپیسز پہ لگی ہوئی ہیں جدھر بندہ جاتا ہے مادے کی ایڈورٹیزمنٹ اللہ کی کام ملے گی قرآن میں ملے گی اللہ نے بھی تو کچھ چیز اپنی بھیجی ہے نا بتایا نا اپنے بارے میں میں کون ہوں کیا کرتا ہوں کیا کر سکتا ہوں تم کون ہو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں مگر سواب کے لیے یاد کے لیے ہم وہ بھی کوئی نہیں پڑھتے لادا قرآن سے بھی ہمیں اللہ کوئی نہیں ملتا سواب مل جاتا ایک اور پڑھو دس نیکیاں اب نیکیاں آخرت میں کام دیں گی نا دنیا میں تو کوئی کام نہیں چلائیں گی آپ کا وہ نیکی جو آپ نے ایک آپ کی دس لی وہ قیامت کے دن تلیں گی آپ کو کوئی فائدہ ہوگا کچھ سے اگر آپ یہ کہیں کہ معاشرے میں آپ کی تجارت ٹھیک ہو جائے گی پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک ٹھیک ہو جائے گا کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ اپنے غصہ سب کر لیں گے کبھی نہیں ہوتا آپ چین سے اسکون سے سو جائیں گے نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہ پڑے وہ آپ کو رب یاد دلا دے اللہ بتاتا ہے میں کون ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کیا کیا, کیا کیا ہے مجھے غصہ آیا تو میں نے کتنی قومیں برباد کر کے رکھ دی مجھے پیار آیا ہے تو میں نے کس کو کس کے گھر میں پالا ہے جب آدمی یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس کا اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے اعتماد جب بڑھتا ہے تو اس پر توکل کرتا ہے جب اس پر توکل کر لیتا پھر کوئی چیز اس کو ڈراتی نہیں یہ جو اختلاج قلب ہے نا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے کوئی خبر سنی تو فوراً جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن بلڈ پریشر اور ہماری نبز اور انٹینسیو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی آگے رکھنا ہے کوئی پرابلم ہے تھانے والوں نے آپ کے خلاف جھوٹا پرچہ کر دیا آپ جاتے ہیں ایس ایس پی کو ملنا چاہتے ہیں ملاقات ہوگی آپ بات اس کے سامنے رکھیں گے کوئی تسلی ہوگی تو تسلی سے واپس آئیں گے نا اور اگر ملاقات ہی نہ ہو میرا یہ کہنا کہ میں ایس ایس پی صاحب کے آفس کے باہر بیٹھا نہیں کھڑا رہا ہوں بیٹھنے کے لیے کرسیاں انہوں نے کوئی نہیں رکھی مزے کی بات یہ ہے بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی کہ عوام کی خود داری جو ہے وہ قائم رہے وہ کہتے ہیں کھڑے رہیں بیٹھ گئے تو روز آتے رہیں گے آپ کو ایس ایس پی جیسا آفیسر جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آفس میں کے باہر آپ کو کرسی نہیں ملے جس نے بیٹھنا ہے وہ کوئی واسطے والا ہو تو اندر جا کے بے جا بیٹھے چائے بھی پی لے عوام میں سے ہے تو کھڑا رہے گا. اگر وہ سارا دن بھی وہاں کھڑا رہا ہے ایس ایس پی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سکون سے گا رہا گا وہ ویگن میں بھی سوچتا ہوا آئے گا چلتے ہوئے بھی سوچتا جائے گا گا رہا گا تو بھی سوچتا رہے گا ہمارے ڈیر سارے پرابلمز ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ انہیں ڈسکس کرنا چاہیے اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے ہم نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رب سے ملاقات کوئی نہیں تو سکون کہاں سے آئے گا اپنا معاف زمیر لوگ اس ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے جو مریض کی بات نہ سنے اور نسخہ لکھ دے چاہے کتنا بھی تجربے کار ہو وہ مریض کو دیکھے اور ظاہری سمٹمس سے اس کے وہ دوا لکھ کے دے دے ہنڈریڈ وہ دوا جو ہے فٹ ہو مریض کو اطمینان کیا آئے گا گل تو سنی کوئی نہیں ہاں ڈاکٹر خوب ٹوٹیاں شوٹیاں لگائے مریض سے سارے تفصیل پوچھے پھر اس کو پیراسیٹامول بھی دے دے تو وہ مریض مطمئن جاتا کہ آرام آ جائے گا ڈاکٹر صاحب کے سامنے ساری میں نے صورت رکھ دی کبھی رب کے سامنے کوئی رکھی ہے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں المسلی یونازی رب نمازی رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے حضور نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے اتنا کلوز جا کے بھی رب نہ ملے رب سے ملاقات نہ ہو تو سکون کہاں سے آئے ایک تو سکون وہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نہ ہوگا نماز میں کھڑے ایک تیر لگا تھا بڑے دنوں سے کوشش کر رہے تھے نکالنے کی تیر نہیں نکلتا تھا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کسی نے پلاننگ کی ہوئی تھی نا جانتے تھے کیسی نمازیں پڑھنے کا جب یہ نماز میں کھڑے ہوں تو تیر کو نکال لیں قرآن کہتا ہے جلود جلو ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں نماز میں اتنے موم ہوتے ہیں اتنے میلٹ ہو جاتے ہیں رب کے سامنے کہ ان کی جلدیں نرم ہو جاتی تیر نکال لیا انہوں نے سلام پھیرا تو بندے اکٹھے دیکھے تو کہنے لگے شاید تم لوگ میرا تیر نکالنے آئے تو ہم نے نکال لیا ہوا وہ نماز نہیں تھی وہ نماز تھی جس میں رب سے ملاقات ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے رہتے تھے ٹانگوں پہ سوجن آ جاتی تھی کیوں کہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے نا فرمایا نہیں ہوا جو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نماز میں اب وہ چیز ہی کوئی نہیں رہی وہ نماز کے وقت کے لیے یوں تڑپتے رہتے تھے بازار میں بھی ہوتے تھے بار بار بار بار نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا دیکھو یار نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا یار یار کہ جماعت نہ نکل جائے دل اڑا رہتا تھا لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سات کیٹیگریز جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے ندا دے گا اس قسم کے لوگ اس قسم کے لوگ اس قسم کے لوگ, قسم کے لوگ کہاں کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پہ, پہ پھر انہیں بلائے گا اللہ تعالیٰ ادھر شاؤں میں بیٹھو پھر حساب کتاب شروع ہوگا یوم اللہ دلہ دل دن اللہ کے ذل کے سوا کوئی ذل بھی کوئی نہیں ہوگا کہ ادھر نہیں ہوگا تو ادھر چھتری کے نیچے بیٹھ جائیں گے یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا الہی کا سایہ ہوگا ان کیٹیگریز میں ایک نوجوان وہ بھی ہے ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے وہ نماز پڑھ کے گھر آ بھی جاتا ہے بیوی بچوں میں کام بھی کر رہا ہوتا ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اسی مسجد والے نے ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے دکانداری بھی کر رہا تھا لیکن اس کا دل تنگا ہوتا ہے کب اپوائنٹمنٹ آئے گی کب وقت ہوگا کب میں جاؤں گا مسجد میں آتا تو کھل جاتا جیسے مچھلی پانی میں آ کے خوش ہوتی ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے ان کی ہر نماز معاشرے کے پڑنے والے جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہیں جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو جس طرح وائرسز آپ کے انٹرنیٹ میں آتے ہیں اسی طریقے سے معاشرتی جو وائرسز ہوتے ہیں وہ بندے پر اثر انداز کسی کی بات ایسی لگتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ٹوٹلی totally اپنے کنٹرول سے باہر ہو جائے چھوٹی سی بات ہو ان تمام وائرسز کو ایک ہی اینٹی وائرس جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے اور ختم کر سکتا کر اور وہ ہے اللہ کی یاد اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تو آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ لوگ آپ کے ساتھ یہ بھی کریں گے گالیاں دیں گے آپ کو فلاں کہیں گے فلاں کہیں گے ان تمام چیزوں سے آپ نے کیا کرنا ہے ڈی فریگمنٹ کرنی ہے کیسے کرنی ہے فرمایا کو مل کلی لات تھوڑی سی رات چھوڑ کے زیادہ تر رات کھڑے رہا کرو قیام کیا کرو یعنی نماز پڑھا کرو اور نماز میں کیا کرو وہ رب تل قرآن ترتیلا کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو یہ علاج ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر وہ مصیبت آئی ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور جب قرآن میں اس کا ذکر آیا تو اس کا علاج بھی ساتھ آیا ذکر اسی لیے کیا کہ لوگ یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں تم یوں کرو لوگ یوں بھی کرتے ہیں تم یوں کرو اللہ جی نے اعضاء ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے ہم یہاں ٹیمپریری طور پر ہیں دائمی نہیں ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دنیا میں دائمی نہیں ہیں. یہ دوام جو اس دنیا میں رہنا ہے یہ تو ایک نراضاب تھا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ یار یہ صدا تو نہیں نہ ہو آدمی نے جب آدمی جب ویگن میں بیٹھتا ہے نا چار والے سیٹ پر چھ بندے بٹھا دیتے ہیں تو وہ آدھا آدمی سیٹ پر ہوتا ہے آدھا دوسرے کی گود میں ہوتا ہے وہ اگلے والا بھی آدھا سیٹ پر ہوتا ہے آدھا اگلے کی گود میں ہوتا ہے تو جس طرح اینٹیں لگی ہوئی ہوتے ہیں نا بالکل اس طرح لگے ہوئے اب جو ان میں جلدی اترنے والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے oh, او یار میں اگلے سٹیشن تک لے جانا ہے نہیں میں تم سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ اس مصیبت سے بچ جاؤں گا پہلے اتر جاؤں گا لہذا جس کی پہلے جان جاتی ہے نیزا لگتا ہے تو کہتا ہے تو وہ رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میرا سٹیشن آ یہ دنیا سجن المؤمن ہے یہ مومن کی جیل ہے موت اس سے رہائی ہے مومن کے لیے پروانہ رہائی ہے موت کوئی بری چیز نہیں ہے بری ہے مگر کافر کے لیے آ دنیا سیجنل مومن ہوا جنت الکافر یہ کافر کی جنت ہے کوئی لوگ ٹوک نہیں ہے جو چاہے کھائے کوئی علال نہیں کوئی آرام نہیں جو مرضی ہے کرے جس طرح جنت میں مومن کو یہ ہوگا کہ جو مرضی ہے کھاؤ وہ لکم فی ہات ہیم جو دل میں آج چیز ہے وہ کھا لو جو تمنا کرو گے وہ پوری ہوگی اصل معاملہ رب کی یاد والا ہے نماز میں جب ہم کھڑے ہوں جو آداب نماز کے بتاتے ہیں وہ یہ کہ جی آپ کے سامنے رب ہونا چاہیے اور رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا چاہیے جس طرح ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ بالکل سامنے دیکھے اور نظریں جما لے فوجی نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ٹینشن جب ہوتے ہیں تو وہ اپنی چیف کی آنکھوں میں نہیں ڈالتے وہ دور خلا میں کہیں دیکھ رہے ہو سامنے دیکھ رہے ہوتے وہ ان کو سٹار لگا رہا ہوتا ہے یا کچھ لگا رہے وہ سامنے دیکھ رہے ہو امام مالک رحمت اللہ کہتے ہیں کہ خوشو یہ ہے کہ سامنے دیکھو اور نظر جمال ہو تم آپ کو پتا جب سوچ آتی ہے تو آدمی کی پلکیں جو ہے وہ نگاہ جو آئی بالز ہیں وہ اس کے بالکل خرگوش کی آنکھوں کی طرح پھرتے ہیں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کیا ہوتا ہے خیال ہوتا ہے اس میں ریبٹ آئی بالکل اس طرح ہماری آنکھیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بندے کی آنکھیں ایسے ایسے چل رہی ہوتی ہیں جو بندہ نماز نمات پڑے پتہ چل جاتا ہے بندہ سوچ رہا ہے نہ اس کے ہاتھ کہیں کھڑے ہوتے ہیں نہ اس کی آنکھیں کہیں کھڑی ہوتی امام ابو نیفا رحمتہ اللہ فرماتے سجدے والی جگہ پہ جمالو نظر اٹھا کے دیکھو کیوں تم مجرم کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے سدی والی جگہ پہ جما یہ تیرا بارڈر ہے دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف جہنم میں پل سرات پر کھڑے ہو اور پیچھے ملک الموت کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت آرڈر ہوتا تیری گردن مار دیتے کیفیت میں اور یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے اگلی کوئی کنفرم نہیں ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی نماز میں کرنا ہے جب سزا موت کا قیدی لے کے جاتے ہیں پھٹے پہ اس کے بعد پھر وہ رسا کو سامنے بلا کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ شاید اس کی کیفیت سے ان کو رحم آ جائے پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے وہ نہیں پھر جب اس کے منہ پہ کپڑا لپیٹتے ہیں پہلے سے پہلے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا لپٹ گیا اور رسا بند گیا تو میں بات نہیں کر سکوں گا تو اس سے پہلے وہ جو فریاد ہو سکتا ہے وہ کرتا رب سے فریاد کرو وہ کہتا جو ہے میں بندے مومن سے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں یہ نہیں کہ ستر باپوں سے زیادہ پیار کر اس نے ماں کا ذکر کیا رب کا پیار ماں کا پیار ہے ستر ماؤ سے زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ماؤ جتنا بھی نہیں اور آپ کو پتا ہے ماں ہر بچے کو ایڈجسٹ کرتی جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو بھی ایڈجسٹ کرتی ہے جو اسے کما کے دیتا ہے اس کو بھی کرتی ہے جو نہیں کما کے دیتا اس کو بھی کرتی, ہے جو کو بھی کرتی ہے دوسرے جو بچے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہم ہاں خدمت کرنے والے ہیں ہمارا بھی کوئی مقام ہے وہ نہیں کرتا ماں کے نزدیک اس کا وہی مقام ہے وہ ماں ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ کمانے والوں سے لے لے کے اس کو دے جو نہیں کماتا وہ جوڑا اس کو دے دیتے ہیں وہ نکمے جو بیٹا اس کی جو بیوی بی ہوتی ہے اس کو دے دیتی ہے وہ اس سے چیزیں لے ماں ایڈجسٹ کرتی بیلنس کرتی رہتی رب کریم ہے نا اس سے نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے? اس کو یاد نہیں رکھو گے تو پھر تو ہر چیز اب دیکھنا ایک جب سیٹ خالی ہو جائے بس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں ایک سیٹ خالی ہو جائے دکم پیل شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہر کو بیٹھنے کی کوشش ہو سکتا ہے فساد شروع ہو جاتی دل میں رب کو ہونا چاہیے جب رب کو تم نہیں آنے دیتے اس رب چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے پلازے دکانیں بزنس گاڑیاں فلاں فلاں ہر کوئی اندر گھسنے کی کوشش فساد تو ہوگا نا پھر ڈپریشن ہوگا پتہ نہیں ہائی بلڈ پریشر ہوگا کیا, کیا کچھ ہوگا اس میں. اتنی چیزیں جب لڑ رہی ہیں نیند نہیں آتی ہے. اتنے اندر لڑ رہی ہوں چیزیں آپ کے جگہ لینے کے لیے تو نیند آتی نہیں آتی حضرت فرید الدین ابتار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ بہت بڑی دکان تھی ان کی فروش تھے تو ایک درویش گزرا ان کے دکان کے سامنے سے تو یہ پیسے گن رہے تھے سلام کیا اس نے انہوں نے جواب کو نہیں دیا لگے وہ سلام کیا پھر انہوں نے کوئی نہیں تو تیسری بار اس نے سلام کیا اور ساتھ کہا بابا اور ان میں اتنے خود گئے ہو تو جان کیسے دو گے ان میں سے نکلو گے کیسے انہوں نے کہا جیسے تم جان دو گے ایسے ہی میں دے لوں گا ان کا پکی بات ہے انہیں کے چبوترے بچاڑ کے چادر اوپر کی اور کلما پڑ کے مر گئے ان کا آپ انہوں نے وہ دکان لٹا دی اور اللہ کی راہ میں نکل گئے یہ ساری چیزیں بندے مومن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ تجارت بھی کرتا ہے حضرت عباس رضی اللہ بہت بڑے تاجر تھے ابن عباس رضی اللہ بہت بڑے تاجر تھے لیکن ان میں سے کسی کے دل میں دنیا نہیں تھی دل میں رابی تھا ہاتھ میں تھی بنائی ہاتھ کے لیے گئی سب سے پہلے ربانہ آتے نا پھر دنیا ہے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن دنیا کو وہیں رکھنا ہے جہاں دنیا کی جگہ ہے اور وہ جو ڈرائیور والی سیٹ ہے نا جو ہمیں چلانے والی ہے وہ رب کی ہے دل رب کا ہے اس میں رب کو ہی ہونا چاہیے اللہ کو ہی ہونا چاہیے والا ذکر الباح اکبر اللہ کی یاد بڑی چیز رب جس کو کہہ رہا ہے اسے معمولی مت سمجھو بعض دفعہ وہ سیفٹی بیلٹ ہوتی ہے آدمی نہیں بھی باندھتا یار تیس سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے آج تک کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہے اور جس دن بے احتیاطی سے چھوڑ دیتا ہے باندھنا اسی دن ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر کہتا ہے یار اگر اس دن بندہ ہوا تھا تو یہ اثر نہ ہوتا تو پتا نہیں ہوتا بندے کو کس جگہ کہاں کون سا معاملہ پیش آ جائے بندے کی متا ایمان چھن جائے اس کے لیے اللہ کی یاد والا ذکر اللہ اکبر جب زلیخا نے دعوت گنا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے پہلی بات کیا کہی تھی کالا مز اللہ اللہ کی پنا پھر کیا ہوا پھر جس کپڑے پہ زلیخا کا ہاتھ لگا رب کی غیرت نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ وہ کپڑا نبی کے بدن پر رہے زلخہ کے ہاتھ میں آ گیا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد بہت بڑی ہمیں نمازوں سے اسی کو اخذ کرنا ہے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر چلانا پڑتا ہے جو لا الہ الا اللہ کے ضربیں لگوائی جاتی ہیں اور ذکر کروایا جاتا ہے اتنے زار بار کرو وہ اصل میں اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم بچے ہیں اس معاملے ذرا سی بات ہوئی اور توجہ دوسری طرف چلی جاتی لہٰذا یہ نہ حالت ہو جائے کہ تم کسی سے بات بھی کر رہے ہو زبان چل رہی ہے مگر دل میں رب ہے دل غافل نہیں ہے اسے اگر یہ مقام نصیب ہو جائے مومن کو تو بڑی بات ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے واقعہ دعوانا الحمدللہ